ہمارے ہاں ہم لوگ اگر صرف اپنی کامیابی کے پیمانوں کو ہی ٹھیک کر لیں کہ ہم دنیا میں کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں اور کس چیز کو ناکامی کہتے ہیں تو بھی معاملے دنیا میں بھی انسان جن چیزوں کو ناکامی سمجھتا ہے اسے اتنا گریز کرتا ہے اس کے نتیجے کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے باقی دے کو مثال آپ کو دیتا ہوں ہم سب لوگ فاقے سے ڈرتے ہیں اور ہم فاقے کو یا بھوک یا غربت کی اس آخری درجے کو سے انتہائی خوف زدہ ہوتے اور وہ خوف ہمیں اس سے اتنا دور لے جانا چاہتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اس سے دور جائے جو انسان پیسہ پیسے کی کا جو شوق ہے انسان میں غیر معمولی اس کے پیچھے میں یہ خوف کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ غربت سے ڈرتا ہے آخری درجے کی جو غربت ہے مفلوک الحالی ہوتی ہے اور اس غربت سے ڈرنے کی وجہ سے وہ کمائے جاتا ہے کمائے جاتا ہے کمایا جاتا ہے اور پھر اس اپنے اموال امبال کو دیکھتا ہے تو اس پر اطمینان آنے کی بجائے پھر اس کو خوف آتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ ختم ہو جائے پھر غربت نہ آ جائے پھر وہ اور کمانے لگ جاتا ہے وہ اور کمانے لگ جاتا ہے اور کمانے لگ جاتا ہے یہ خوف کی نفسیات ہوتی ہے انسان میں در اصل میں حضرات صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں کوتا یومین ایک دن کا کھانا ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھتے تھے کہ جس کے پاس کوتا من ایک دن کا قوت ایک دن کا کھانا ہے ہم سمجھتے تھے کہ اس کی ضرورت پوری ہے کیا ہوا کیا تھا اس خوف سے نکل گئے تھے کہ ہمیں اتنے زیادہ انبار کی ضرورت ہے ہمیں اتنے زیادہ ڈھیروں کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فاقہ آ کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑا ختم ہو جائے یہ دو, دو تین چیزیں ہوتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس چھت نہ ہو ایک چھت ہے اپنے سر پر اور ایک کپڑا ہے اپنے بدن پر اور ایک کھانا ہے اپنے پیٹ کے اندر یہ انسان کی نفسیات کے اندر گھساوا خوف چاہے بے شک وہ اس الفاظ میں ہو یا نہ اور وہ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے, ہے کہ کسی بھی اس کی،, اس کی اس کی کسی سطح پر بھی جا کر انسان کو اس پہ اطمینان نہیں ہوتا کہ اچھا میں اس سطح سے نکل آیا ہوں یہ میرے پر نہیں یہ اس کو خیال نہیں آتا اس کو خیال تھا پھر میرے پر نہ آجا. تو جب انسان دنیا کے اندر ان چیزوں سے اپنے یعنی یہ اس کے دل کے اندر اس کی کراہت ہے غربت کی اسے یہاں پر کیا کہ نا کر رہا لئی کمل قف اول انسان کی زندگی کے اندر غربت سے اور بھوک سے اور ننگے پن سے اور بے گھر ہونے سے ہوملیس جس کو کہتے ہیں اس سے کراہت ہے ہم سب کو حاصل ہے یہ کراہ اور اس کی وجہ سے ہماری پوری زندگی آپ غور کریں اس کراہت کے نتائج ہمارے سامنے اگر یہ کہ راہت ہمیں حاصل ہو جائے گی تو اس کے بھی اپنے نتائج جو ہمیں نظر آ جائیں ہمیں پتہ چل جائے گا اس کے نتائج یہ ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے یہ سرگرداں ہیں تھکاوٹ نہیں محسوس کرتے اور کوئی پریشان بھی نہیں ہوتے اور اس کو کوئی کوئی خلاف معمول بھی نہیں سمجھتے اور جو بندہ اس میں سرگرداں ہمیں نظر نہ ہم اس کو پاگل سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کہ کیسا بیوقوف آدمی ہے اس کو کتنی ہم نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کچھ خیال کر کس طرف تو جا رہا ہے کیا ہوگا تیرا کیا بنے گا تیرے بچوں کیا بنے گا تیرا کیا ہوگا کتنی اس کو نصیحت کرنے والے کتنے لوگ تھے کسی بے روزگار آدمی سے پوچھے وہ کہ مجھے بےروزگاری کا اتنا غم نہیں نصیحتوں نے میرا دماغ خراب کر دی وہ کہتے ہیں بے روزگاری میں پھر بھی برداشت کر لوں گا یہ مجھے جو سمجھانے والے نے ان کو سنبھال لوگ اسی طریقے مجھے کہتے رہتے ہیں لڑکے وہ ہمارے ہیں بعض ان کو اپنی نوکریاں ملنے کے اندر لگ گیا تو پھر میں کیا حال ہے کہتے یہ بے کا مسئلہ ہے لیکن جو یہ میرا ہر صبح ایک نیا بندہ آ کر ایک نئی تعاون اللہ کے کی بندے کیا کر رہے اللہ کے کی بندے کیا کر تو معاشرہ اجتماعی طور پر اس کا اس کے اوپر ہے یہ جس طرح میں کہتا ہوں آپ لوگ جس جو منظر آپ اپنے اندر اس کا دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا صحابہ کے درمیان کفر فسوق اور ایرسیان سے خوف کا یہی عالم تھا ان کے معاشرے میں اجتماعی طور پر ہر بندہ دوسرے کو اگر نصیحت بھی کرتا تھا یا دوسرے کو قابل رحم بھی سمجھتا تھا یا دوسرے کے بارے میں فکر مند بھی ہوتا تھا تو ان چیزوں پر ہوتا تھا جیسے آج ہم ان دوسری چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں تو مطلب یہ کیفیات تو انسان میں ہوتی ہیں ہر ایک میں ہوتی ہیں